کوشش کول سردار اور تنصیب پر تحجد gumrahud ka mai ka jahan ta'in tabaqat qadama hu be mubarak ibn al-islam mubursi de baad ki tashaffaqat razi zahira mein mubursi de me uchale to qila lahu huwa la shatani ibn islam ta azkar lahu haza takalluke mushabbat ho sake gumra muhabbat hath ka ikhtiyar de mubursi de uchale haran ki gumra shaqat ki zarurat ho thi laqad waqad کے سمدار عبادت نے بلکہ عبادت مقصد مقصد آداد کرداد خبران سببار دبادت عبادت بھی تو اشتہاد مقصد اصل مقصد انعام دن دہ چاہے نحمد جا دی باد میں احمد جا دے چاہے خبر دے پہ قران پانی بہ بشارت دے قرآران پانی کی مکی وکارت زیاد اقسار گم نہ دسبد اقسار دے بران دے دا سبب تلت <ب Anda>